لیکن میں انسان ہوں انسان ہوں اللہ آنکھیں بہتی بھی ہے دل ٹکڑے ٹکڑے بھی ہو گئے لیکن اس کے باوجود کہہ رہے ہیں الحمدللہ اللہ اس حالت میں بھی تیری ہی تعریف کرتے ہیں تیرا ہی شکر ادا کرتے ہیں تو پہلا کام جو کرنے کا ہے وہ یقین و رضا اور دوسرا کام کرنے کا محاسبہ مصیبت کے وقت آج جو یہ مصیبت آئی ہے تو اس پر تو ہر ایک کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے میں بھی پڑھ رہا ہوں کالم نگاروں کے کالم بھی پڑھتا ہوں دانشوروں کی دانش بھی پڑھتا ہوں بہت سے خیالات سن رہا ہوں پڑھ رہا ہوں لیکن سارے دانشور ایک طرف سارے کالم نگار ایک طرف اور سارے معقولی اور منطقی اور فلسفی اور سائنستان ایک طرف میرے اللہ کا کلام ایک طرف اللہ کہتے مَمَا أَصَابَكُم مِّمْ مُصِيبَتٍ فَبِمَا قَسَبَتْ اَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا أَنْكَسِیدْ تم پر جو مصیبت آتی ہے تمہاری اپنی کرتوتوں کی وجہ سے آتی ہے اور یاد رکھو کہ ساری کرتوتوں کی سزا تو میں دیتا نہیں بہت سی کرتوتوں سے تو نظر انداز کر دیتا ہوں ان کو معاف کر دیتا ہوں اگر ساری کرپوتوں کی سزا دوں تو اس زمین پر انسان تو انسان کوئی درندہ کوئی حیوان بھی چلتا پھرتا دکھائی نہ دے ولو یو آخ اللہ اگر اللہ انسانوں کو پکڑتا ان کے گناہوں کی وجہ سے ما ترک من مندا تو اس زمین پر کوئی حیوان بھی چلتا پھرتا وہ دکھائی نہ دیتا ہم میں سے کون ہے کون ہے اس اتنے بڑے مجمع میں اور میں تو کہتا ہوں یہ کہ سینکڑوں یا ہزاروں کا مجمع ہے اگر لاکھوں کا مجمع ہو کروڑوں کا مجمع ہو تو میں پوچھ سکتا ہوں اور کسی کو ضرورت نہیں ہوگی کہ وہ اگر سچ بول سکتے ہیں تو جواب دے کہ ہم میں سے کون ہے جو گناگار نہیں ہے کون ہے جو یہ کہے مجھ سے اب تک کوئی گنا نہیں ہوا میں اللہ کے سارے حکموں کو پورا کرنے والا ہوں ہر ایک کو محاسبہ کرنے کی ضرورت ایک سوال بڑا اٹھایا جا رہا ہے بعض دانشور کام نگار اس نقطے کو بڑا اٹھا رہے ہیں کہ بھائی بڑے بڑے ڈاکو لٹیرے اسمگلر اور گناگار وہ تو شہروں میں ہیں تو دیہاتوں پر عذاب کیوں اول تو میں عرض کر چکا ہوں کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ زلزلہ سب کے لیے عذاب کسی کے لیے عذاب کسی کے درجات کی بلندی کا ذریعہ کسی کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ اور کسی کے لیے انتباہ اور ڈراوا ارے ڈرجو میں بھی پکڑ سکتا ہوں تو ہم تو ہر ایک کے لیے اس کو عذاب نہیں کہتے لیکن یہ جو سوچ ہے کہ دیہاتوں میں انتہائی معصوم اور پاک باز لوگ رہتے ہیں یہ بات شاید سو سال پہلے یا پچاس سال پہلے شاید کسی حد تک درست ہو اب درست نہیں ہے میں خود دیہاتی ہوں دیہات سے تعلق ہے یہ گناہوں کا جو سیلاب ہے اس نے نہ شہروں کو چھوڑا نہ دیہاتوں کو چھوڑا اور اللہ نے جو قرآن کریم میں فرمایا وہ بات صادق آتی ہے زہر الفساد بربہ دماغ کسبت اے دن ناز بر میں بھی فساد ہے بہر میں بھی فساد ہے اور کیوں فساد ہے لوگوں کی اپنی کرتوتوں کی وجہ سے ان کے اعمال کی وجہ سے فساد ہی فساد تو گناہوں کی لپیٹ میں آنے سے دیہاتی بھی محفوظ نہیں رہے یہ جتنی خرابیاں اور جتنے گناہوں کے اسباب و وسائل ہیں دیہاتوں تک پہنچ چکے گندی اور ننگی فلمیں انٹرنیٹ کیفے گانا بجانا تو شاید شہر میں اتنا نہ ہوتا ہو جتنا ہمارے دیہاتوں میں ہو رہے ان کے لیے ایک انوکھی چیز ہر وقت اسی میں مصروف ہمارے یہاں ایک دوست بیٹھے ہوئے ہیں اور نے بتایا مظفر آباد کا سفر ہوا بس میں بیٹھے ڈرائیور نے گانوں کی کیسٹ لگا دی انہوں نے اس سے کہا اللہ کے بندے یہ بند کر دو کیسٹ اس نے انتہائی خوفناک نظروں سے ان کو دیکھتے ہوئے پوچھا کیوں کیوں بند کر دوں انہوں نے جواب دیا اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے اس نے یہ سنا تو آواز اور اونچی کر دی اور اس پر پوری بس کے مسافروں نے کہا لگایا کہ اس کی اچھی عزتی ہوئی ہے ڈرائیور نے اچھا جواب دیا سوائے ایک نوجوان کے کہ اس نے اس پر احتجاج کیا ارے اللہ اور اس کے رسول کا نام لے رہا ہے اور تم کہہ لگا رہے ہو اور آواز اور بلند کر رہے ہو باقی پوری بس میں سے کسی نے ساتھ نہیں دیا ایسی بہت سی تبلیغی جماعت جماعتوں کے ساتھ ہو چکا بہت سی تبلیغی جماعت کے ساتھ ایک جماعت نے مجھے خود بتایا کہ ہم کشمیر کے دیہات میں گئے بستر رکھے انہوں نے کہا تم نے ہماری مسجد ناپاک کر دی مسجد کو پاک کیا دھویا نکال دیا باہر برف باری ہو رہی تھی ہم باہر بیٹھ گئے اور رو رو کر دعائیں کرنے لگے اللہ سے اللہ ان کے دلوں کو نرم کر دے لیکن انہوں نے ہمارے آنسو دیکھنے کے باوجود ہمیں مسجد میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی ایک گاؤں میں مجھے جانے کا اتفاق ہوا بیان کے سلسلے میں آپ کو یقین نہیں آئے گا ہم بیان سے فارغ ہوئے کھانے کھانے مصروف تھے گولیاں چلنے کی آواز آنے لگی پتہ چلا کہ جب سے پاکستان بنا اس وقت سے لے کر آج تک اس گاؤں میں سو قتل ہو چکے سو قتل اللہ اکبر. بہت سے احباب کو شاید اس چیز کا علم نہ ہو میں جب دینی تعلیم کے حصول سے فاروع ہوا تو میں گاؤں چلا گیا بڑے جوش جذبے کے ساتھ میرے دل میں یہ بات تھی کہ دین کا علم دنیا کمانے کے لیے حاصل نہیں کیا بلکہ اصلاح و دعوت کے لیے حاصل کیا ہے اور سب سے پہلے آغاز کرنا چاہیے اپنے گاؤں سے اپنے خاندان سے ایک سال میں وہاں رہا ایک سال اور وہ اللہ جانتے ہیں میں نے ان سے ایک پیسہ تک کبھی معاوضہ تنخواہ نہیں لی مسجد کا معازن بھی میں تھا امام بھی میں خطیب بھی میں مدرس بھی میں اور پتا چلا کہ مسجد کے ساتھ جو ہجرا تھا میرے آنے سے پہلے بعض ابارہ اسے بدماشی اور بدکاری تک کے لیے استعمال کرتے تھے لیکن ایک سال کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ کچھ نوجوان اس کے ارد گرد اکٹھے ہونے لگے تو انہوں نے مجھے لڑ جھگڑ کر وہاں سے نکلنے پر مجبور کر دیا اللہ نے آپ کے سامنے درس کی توفیق دینا تھی کہ یہاں پہنچ گیا وغیرہ میں تو اس ارادے سے وہاں گیا تھا اور میرے آنے کے بعد وہاں اب تک آپس کی لڑائیوں میں تقریباً دس سے پندرہ قتل ہو چکے تو گناہوں کی وبا تو ہر جگہ پھیلی ہوئی دیہاتی جب گناہ میں لگتے ہیں تو یہ شہریوں سے بھی زیادہ سخت ہوتے ہیں اللہ نے ایسے تو نہیں کہا سورہ توبہ کی ایت نمبر ستانوے میں الراب اشبد کفرمنفا کا یہ دیہاتی کفر اور منافقت میں زیادہ سخت ہوتے ہیں معاذ اللہ یہ نہیں کہہ رہا سارے دیہاتی ایسے ہوتے ہیں یہ نہیں کہہ رہا خدا یہ مت سمجھیے گا اور یہ کہ جہاں جہاں زلزلہ ہے وہ بڑے گناگار تھے یہ نہیں کہنا چاہتا بلکہ اس بات کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ گناہوں کا سیلاب صرف شہروں تک محدود نہیں دیہاتوں کے بھی اپنی لپیٹ میں لے چکا کیا آپ نہیں پڑھ رہے کہ ایسے بھی ہوا کہ یہ جو لاشیں پڑی ہوئی ہیں بعض ظالموں نے عورتوں کے وہ ہاتھ کاٹ لیے جن میں سونے کی چوڑیاں تھی وہ کان کاٹ لیے جن میں سونے کی بالیاں تھی اور یہ واقعہ بھی آپ نے پڑا ہوگا ایک ایسا ہی درندہ نوجوان وہ کٹا ہوا ہاتھ جس میں سونے کی چوڑیاں تھی لے کر جا رہا تھا قریب سے بس گزر رہی تھی بس میں اچانک بھی سانپ نکل آیا اور بس والوں نے سانپ باہر پھینکا اسی کے اوپر جا کر گرا اور وہ مر گیا تلاشی لی گئی تو اس سے وہ ہاتھ برآمد ہوا جس ہاتھ میں سونے کی چوڑیاں تھیں یا تو وہ بھی دیہاتی درندگی کے ایسے مناظر بھی سارے ایسے نہیں ہیں ان میں بڑے بڑے نیک لوگ بھی ہیں عابد و زاہد بھی ہیں تہجد گزار بھی ہیں اسی لیے اللہ نے جہاں یہ فرمایا آیت نمبر ستانوے میں دہاتی کفر اور منافقت میں بڑے سخت تو آیت نمبر 99 میں فرمایا وہرابی ولیومل آخر تخمافی قکر بات نسلمات رسول فرمایا کے بعض دہاتی وہ بھی ہیں جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں اور جو کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اسے اللہ کے قرب کا اور حضور کی دعائیں حاصل ہونے کا ذریعہ بناتے ہیں تعریف بھی فرمائی موقع کے مناسب تو نہیں ہے لیکن اس پر ایک لطیفہ بھی سن لیجیے کسی دیہاتی نے دیکھا کہ امام صاحب یہ ایت کریمہ پڑھ رہے ہیں الآراب و کفرم کا دیہاتی کفر اور منافقت میں بڑے سخت ہوتے ہیں نماز کے بعد الجھ پڑا امام صاحب سے آپ دیہاتیوں کو گالیاں دیتے ہو امام صاحب کی پٹائی کر دی کچھ دنوں کے بعد گزرا تو امام صاحب آیت نمبر 99 پڑھ رہے تھے ممین اللہ عراب ولیومر کچھ دیہاتی اچھے بھی ہوتے ہیں کہتا ہے ایک دفعہ پٹائی لگی ہے اور کہہ رہا ہے کہ کچھ دیہاتی اچھے ہوتے ہیں دوسری پٹائی لگی تو یہ کہے گا کہ سارے دیہاتی بڑے اچھے ہوتے ہیں تو یہ سوچ غلط کہ گناہوں کا سیلاب صرف یہیں پر ہے ہم پوری قوم بھی ہوئی ہے پوری قوم اوپر سے لے کر نیچے تک پوری کہو. پھر دیہات میں ایک مسئلہ جو ہوا بہت سے لوگ جو بیرون ملک گئے شہروں میں شاید اتنے نہ گئے ہوں جتنے دیہاتوں میں اور پھر پیسہ کما کر لائے اس پیسے نے تباہی مچا دی ایسے سے بنگلے اور کوٹیاں کہ آپ ڈیفینس کے بنگلوں کو بھول جائیں چتراہٹ میں نے قریب سے دیکھا یہ جو الیکشن کا سسٹم ہے وہاں کوئی نہ تنظیم نہ جماعت نہ منشور نہ دستور نہ پروگرام پیش نظر صرف دولت کی نمائش پیسہ ہے اس پیسے کی نمائش کرنا چاہتے ہیں الیکشن جیت کر گدوں گھوڑوں کی طرح کانسلر خرید خریدے گئے اس الیکشن میں گدوں گھوڑوں کی طرح اور سب سے زیادہ خرید و فروخت ان میں ہوئی تو گناہوں کے سلام میں تو ہم سب ڈوبے ہوئے اس لیے ہر کسی کو اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت اور مصیبت اور پریشانی کا وقت تیسرا کام جو کرنے کا ہے وہ دعا اور توبہ اللہ کی طرف رجوع مصیبت اور پریشانی میں مشرق بھی اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے لاتو ہوبل کو عزہ اور منات کو یغوس یعوق اور نصر کو بھول جاتے تھے اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے اللہ خود فرماتے ہیں وَإِذَا مَسَّكُمُ الذُرُّ فِي الْبَحْرِ ظَلَّ من تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّا جب تمہاری کشتی بمر میں پھنس جاتی ہے تو پھر سب کو بھول جاتے ہو اور میری طرف متوجہ ہو جاتے ہو وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الذُرُّ دَعَانَا لِجَمْبِهِ او قائدن او ایما اور جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں پکارتے پہ لیٹے ہوئے بھی بیٹھے بھی کھڑے بھی تو تکلیف اور پریشانی میں تو مشرق بھی اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے کیا مسلمانوں کو اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہو جانا چاہیے اور پھر اپنا محاسبہ کر کے توبہ اپنے گناہوں سے توبہ میں نے عرض کیا کہ ہم میں سے کون گناگار نہیں ہے ارے اللہ نے پردہ ڈالا ہوا ہے وہ بڑا ستار ہے بڑا غفار ہے اللہ کی قسم سچ کہہ رہا ہوں جھوٹ نہیں بول رہا مسجد میں ہوں روزے کی حالت میں ہوں مبارک مہینہ ہے نرآن سامنے ہے سچ کہہ رہا ہوں ہم میں سے بعض اتنے گندے ہیں اگر اللہ اپنی ستاری کی چادر ہٹا دے تو بعض شوہر ایسے ہیں بیویوں کو چہرے نہیں دکھا سکیں گے بعض اولاد ایسی ہے والدین کو منہ نہیں دکھا سکے گی بعض والدین ایسے ہیں اولاد کے سامنے عزت کی ساتھ نہیں آ سکیں گے یہ تو اللہ نے پردہ ڈالا ہوا ہے وہ بڑا ستار ہے ہم تو اسی سے درخواست کرتے ہیں یا رب تو نے دنیا میں پردہ ڈالا آخرت میں بھی پردہ ڈال دینا شرمندہ نہ فرما دینا تو توبہ کی جائے توبہ کی ضرورت اور علماء کہتے ہیں، توبہ کی قبولیت کی تین شرطیں ہیں پہلی شرط یہ کہ گنا سے رک جائے دوسری شرط یہ کہ نادم اور شرمندہ ہو ویسی ندامت ہو جیسی ندامت ان تین صحابہ کو ہوئی تھی جو جنگ تبوک میں شرکت نہیں کر سکے تھے حضور ناراض ہو گئے حالانکہ ناراضگی دل سے نہیں تھی حضور کی اولاد تھے صحابہ اور اولاد سے کوئی ماں باپ دل سے ناراض نہیں ہوا کرتے اوپر اوپر سے غصہ دکھاتے اندر سے ناراض نہیں ہوتے حضور اوپر اوپر سے ناراض تھے اس لیے کہ ایک صاحب ہی بتاتے انہی تین میں سے ایک فرماتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا ہوتا تو میں دیکھتا کہ حضور میری طرف محبت کی نظروں سے دیکھ رہے ہیں اور جب میں ایک دم حضور کی طرف متوجہ ہوتا تو حضور اپنی نظریں دوسری طرف پھیر لیتے یہ محبت تھی لیکن ان کو کیسی ندامت ہوئی حضور کے ناراض ہونے سے اللہ کہتے ہیں وزاقت علیم الرز بیمار رحبت وزاکت علیم انفسم زمین اپنی وسعت کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی اور ان کی جان ان پر تنگ ہو گئی زندہ رہنا محال ہو گیا کہ ہمارے حضور ہم سے ناراض ہیں اللہ اکبر ایک شاعر کہتے ہیں ہم نے فانی ڈوبتی دیکھی ہے نبز کائنات ہم نے فانی ڈوبتی دیکھی ہے نبز کائنات جب مزاج یار کچھ برہم نظر آیا مجھے کہتے ہیں یار تھوڑا سا ناراض نظر آیا تو مجھے کائنات کی نبز ڈوبتی ہوئی محسوس ہوئی ارے ایک عارضی سا دوست وہ ناراض ہے تو کہتے ہیں مجھے کائنات کی نبز ڈوبتی ہوئی محسوس ہوئی تو کیا اگر اللہ ناراض ہو اللہ کا رسول ناراض ہو تو ہمیں اس کا احساس نہیں ہونا چاہیے اس پر ندامت نہیں ہونی چاہیے تو ندامت ہو کہ مجھ سے غلط ہوا شرمندہ ہو اس پر اور وہ جو علامہ اقبال نے ایک شعر میں کہا جس کا مفہوم یہ ہے کہ اے اللہ قیامت کے دن میرے گناہوں پر پردہ ڈال دینا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مجھے شرمندہ نہ کرنا میرے گناہوں کو حضور کے سامنے نہ آنے دینا تو ندامت اور شرمندگی اور تیسری شرط اس بات کا عزم اور ارادہ کہ میں آئندہ گناہ نہیں کروں گا یہ توبہ کی قبولیت کی تین شرطیں ہیں اور میرے بزرگوں اور دوستوں میری بہنوں اور بیٹیوں اللہ پکار رہا ہے اللہ پکار رہے یا الذین من اللہ تو اے ایمان والو آؤ میرے سامنے خالص توبہ کر لو اللہ پکار رہے یا عبادی اللہ اشرف اللہ لا اللہ من رحمت اللہ اے میرے گناگار بندو اللہ کی رحمت سے نہ امید نہ ہو جاؤ اللہ سارے گناہوں کو معاف کر سکتے ہمارے آقا کہتے ہیں کل بنی آدم خطہ سارے ہی انسان گناہ لیکن بہترین گناہ توبہ کرنے والے کل جب اس درس کا مطالعہ کر رہا تھا تو درس کا مطالعہ کرتے کرتے اس توبہ کے مضمون پر جب پہنچا تو میں نے اللہ کے حضور عرض کیا اللہ باقی تو گناگار ہے میں تو بہت زیادہ گناگار ہوں مجھے معاف کر دینا لیکن پھر توجہ ہی اس طرف کہ خود حضور نے بھی یہی فرمایا کل بنی آدم خطہ آدم کے سارے بیٹے بہت گنا کرنے والے خاتی نہیں کا بلکہ خطہ بخیر الخط اور بہترین گناگار بہترین گناگار اللہ اکبر قربان جائیے آقا کی زبان پر گناہ بھی ہے اور بہترین بھی ہے بہترین گناہ گار. وہ کھوٹا ہے وہ گناہ گار ہے اتباب جو اگر گناہ بہت کرتا ہے تو توبہ بھی بہت کرتا ہے اتباب کا لفظ استعمال کیا تبابون کا مانا بھی بہت توبہ کرنے والے بہترین گناگار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے کس طریقے سے استغفار کرتے تھے جسے الاستغفار کہا جاتا ہے اللہ انت رب اللہ تو میرا رب لا الہ اللہ انتا تیرے سوا کوئی معبود نہیں خلق پنی تو نے مجھے پیدا کیا مانا ابد مانا الدک و واد کا مستطاطو اللہ جتنا میری طاقت میں تھا میں تیری عبادت کرتا ہوں بندگی کرتا ہوں گناہوں سے بچتا ہوں بآز بھی کام صنعتوں اللہ جو کچھ کیا اس کے شرط سے پناہ مانگتا ہوں ابو اولا کا بنی امتی کا الحجہ اللہ اقرار کرتا ہوں کہ تیری میرے اوپر بے شمار ہیں ابو ابھی اور میں اپنے گناہوں کا بھی اقرار کرتا ہوں فخر لی تو مجھے معاف کر دے لا یغفر جنوبا اللہ انتا اللہ تیرے سوا کوئی نہیں معاف کر سکتا ارے میرے بھائی ارے میری بہنوں رمضان کا مہینہ ہے توبہ کا مہینہ مغفرت کا مہینہ ایک خوفناک زلزلہ ہم دیکھ چکے اس کا انجام دیکھ چکے اللہ کے عذاب کی پکڑ کی ایک جھلک دیکھ چکے خدا را اب تو توبہ کر لو خدا را توبہ کرو کفل سے اور کفر والے ہر عمل سے کہ اس کی وجہ سے اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے توبہ کرو شرک سے شرک اکبر سے بھی شرک افغر سے بھی توبہ کرو منافقت سے اس چیز اور کم علم کا تجزیہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستانی قوم میں سب سے بڑی بیماریاں اوپر سے نیچے تک یہ دو ہیں منافقت اور ظلم منافقت اور ظلم منافقت میں جھوٹ بھی آ گیا وعدہ خلافی بھی آ گئی امانت میں خیانت بھی آ گئی توبہ کرو ظلم سے کہ قیامت کی تاریکیوں میں سے ایک تاریکی ہے توبہ کرو حقوق العباد کے ضائع کرنے سے کہ اللہ اپنے حقوق تو معاف کر دے گا لیکن حقوق العباد کو معاف نہیں کرے گا ایک بلش ٹکڑا زمین کا کسی کا ناجائز ہتھیار ہوگا تو حضور فرماتے ہیں سات زمینیں اس کے گلے میں توک بنا کر ڈال دی جائیں گی سب سے بڑا فقیر ہوگا قیامت کے دن وہ جس نے حقوق العباد دبائے ہوں گے کسی کو گالی کسی پر ہاتھ اٹھایا کسی کا حق دبایا کسی کا دل دکھایا ارے توبہ کرو غیبت سے چگلی سے کہ غیبت اور چگلی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے ہے توبہ کرو حسد سے حسد نیکیوں کو جلا دیتے ہیں میری بہنوں توبہ کرو بے پردگی سے پردے کا حکم اللہ نے دیا توبہ کرو مخلوط اجتماعات میں جانے سے ارے توبہ کرو سوت کھانے سے توبہ کرو نماز کے چھوڑنے سے ارے میرے بزرگوں موت سامنے ہے بال سفید ہو چکے خدارہ را تو توبہ کر لو رو رو کر توبہ کرو اللہ کے سامنے توبہ کرو اللہ کو گناگار کی آنکھوں سے بہنے والے ندامت کے قطروں سے زیادہ کوئی چیز محبوب نہیں ارے گم شدہ بیٹے کا والدین اتنا انتظار نہیں کرتے ہوں گے جتنا انتظار اللہ اپنے بھٹک جانے والے گناہوں میں پھنس جانے والے بندے کا انتظار کر رہے دارا توبہ کرو توبہ کا بکت ہے جو اس حادثے سے دو چار ہوئے وہ بھی توبہ کرے جن کو اللہ نے بچا لیا وہ بھی توبہ کرے اللہ باق مجھے اور آپ سب کو سچے دل سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین یہ فرماتے ہیں کہ گزارش کریں کہ اگر بس وغیرہ میں سفر کر رہے ہوں اور گانے بج رہے ہوں تو ان کو محبت اور پیار سے سمجھائیں کہ بھئی ایسا نہ کریں سارے اس کا عہد کریں ہو سکتا ہے ہمارے اس طرح کہنے سننے سے اللہ بہت سو کو گناہوں سے وہ بچا لے اعلان یہ ہے کہ یہ جو درس ہوا مسلسل دونشستوں میں زلزلوں حوادث اور مصائب اور پریشانیوں کے حوالے سے تو اس کے بارے میں ارادہ کیا ہے کہ انشاءاللہ یہ قسط جو ہے زیادہ سے زیادہ زلزلے سے متاثرین میں تقسیم کی جائے گی انشاءاللہ اور اللہ پاک نے مجھے اگر توفیق دی تو میں خود بھی زلزلے والے علاقے میں جانے کا ارادہ رکھتا ہوں انشاءاللہ اللہ میں خود بھی وہاں جاؤں گا اور کیسٹ وہاں پر تقسیم کروں گا الحمد للہ ہیرب العالمین وصلاۃ وسلمبیائی ولم سلیم اللہ مصلیٰ محمد علی كما کما صلی اللہ تعالیٰ ابراہیم ولا علی ابراہیم انمیدم مجید اللہ مبارک محمد علی محمد کما بارک تعالیٰ ابراہیم ولی ابراہیم حميد مجید ربنا ثلفسنا برسمنا رب نا والا تو قتل والا تو قتل والا تو حمل مالا تو قتل وا فن وغفرلنا لنا انتم الانا فنسرنا لڑق و یا اللہ یا زلزلال والاکرام ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں ہم اپنے گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہیں یا رب اے رزق دینے والے اے پیدا کرنے والے اے پالنے والے اے ہمارے ہر نفس اور ہر چیز کے ہر عذب کے مالک جو گناہ ہم نے کیے نہیں کرنے چاہیے تھے ہم سے ہو گئے نفس غالب آ گیا شیطان غالب آ گیا اب ہم نادم اور شمندہ ہیں اللہ معاف فرما دے اللہ اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے اللہ گناہوں کی گندگی سے پاک فرما دے اللہ ہم سچے دل سے توبہ کرتے ہیں کفر سے شرک سے منافقت سے جھوٹ سے سود خوری سے حرام خوری سے حقوق العباد کو دبانے سے نماز کے چھوڑنے سے تیرے حکموں کو توڑنے سے تیرے نبی کی سنتوں سے بغاوت کرنے سے اللہ ہم توبہ کرتے ہیں تو معاف فرما دے اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے اللہ تیرے سوا کوئی معاف کرنے والا نہیں تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے اللہ معاف فرما دے اللہ اپنا فضل فرما دے اللہ کرم فرما دے یا ستار یا غفار جیسے تو نے دنیا میں ہمارے گناہوں پر پردہ ڈالا اللہ آخرت میں بھی ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال دینا اللہ رسوا نہ فرمانا اپنوں کے سامنے غیر اللہ اپنوں کے سامنے اللہ والدین کے سامنے رشتہ داروں کے سامنے اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اللہ رسوا نہ فرمانا اللہ شرمندہ نہ فرمانا اللہ ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال دینا اللہ یہ مبارک مہینہ گزرتا جا رہا ہے اللہ ہم سے کچھ نہ ہو سکا اللہ کچھ نہ ہو سکا معاف فرما دے اللہ دل میں حسرتیں بہت تھیں ارادے بہت تھے اللہ تو دلوں کا حال جانتا ہے مگر ہم سے کچھ نہ ہو سکا اللہ اس کی رحمتوں اور برکتوں سے ہم کو محروم نہ فرما دینا اللہ محرومین میں ہمارا شمار نہ فرمانا اللہ اللہ ہمارے کھوٹے اعمال کو ہماری ناقصی نمازوں کو روزوں کو ٹوٹی پھوٹی عبادت کو صدقہ خیرات کو دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لے اللہ قبول فرما لے اللہ اللہ اگر تو نے اعمال کو قبول نہ کیا تو یہ اعمال کسی بھی کام کے نہیں اللہ ہمارے اعمال کو قبول فرما لے اللہ ہم کمزور ہیں ہمارے ساتھ کمزوروں والا معاملہ فرما اللہ کمزوروں والا معاملہ فرما اللہ کسی بڑی آزمائش میں نہ ڈال دینا اللہ کسی حادثے میں بیماری میں نقصان میں آفت میں مصیبت میں اللہ تو نہ ڈال دینا اللہ ہم بہت کمزور ہیں ہماری طاقت سے زیادہ ہم پر بوجھ نہ ڈالنا اللہ جو لوگ زلزلے سے متاثر ہوئے ان میں سے جو جہاں بحق ہو گئے ان کی مغفرت فرما ان کے گناہوں کو معاف فرما نیکیوں کو قبول فرما جو زخمی اور بیمار ہیں انہیں صحت عطا فرما یا اللہ زندہ رہنے والوں کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرماؤ اور ہم سب کو ان کے ساتھ زیادہ سے زیادہ تعاون کی توفیق عطا فرما اے اللہ اے اللہ, اے اللہ امت مسلمہ پہلی مصائب کا شکار ہے اے اللہ مزید مصیبتوں سے اس امت کی حفاظت فرما اللہ ہم تیرے نبی کے ماننے والے ہیں گناہ گار صحیح لیکن تیرے محبوب کا نام لینے والے ہیں اپنے محبوب کا صدقہ ہم پر رحم فرما کرم فرما مصیبتوں اور پریشانیوں سے ہماری حفاظت فرما اللہ ہم سب بیمار ہیں ہمیں ہمارے گھر والوں کو متعلقین کو ظاہری اور باطنی ساری بیماریوں سے شفاء نصیب فرما اللہ قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے آنکھوں کا نور بنا دے غموں پریشانیوں بیماریوں کا علاج بنا دے اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما ان کے گناہوں کو معاف فرما نیکیوں کو قبول فرما اللہ اللہ تیرے نبی نے جو خیر تجھ سے مانگی وہ خیر ہم کو عطا فرما اور جس شرط سے پناہ مانگی اس شرط سے ہماری حفاظت فرما نفس سے شیطان سے دشمنوں سے چور و ڈاکوؤں سے کافروں سے اللہ ہماری حفاظت فرماؤ اپنے فضل و کرم سے ہی فاضت فرما اللہ ایسے حکمران عطا فرما ایسی قیادت عطا فرما اللہ جو دین کا درد رکھتے ہوں جو عوام کا درد رکھتے ہوں یا اللہ ہمیں درد والے حکمران عطا فرما درد والی قیادت نصیب فرما اللہ جو کچھ مانگا وہ بھی عطا فرما جو نہیں مانگ سکے اور ہمارے دین اور دنیا کے لیے بہتر ہے وہ بھی عطا فرما اللہ ایمان والی زندگی عطا فرما اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرمانا یا زل جلال ولی تجھے تیرے سارے اسماء حسنہ کا واسطہ یا اللہ تجھے تیرے رحمان اور رحیم ہونے کا واسطہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو ایمان کی نعمت سے محروم نہ فرمانا اللہ دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لے اللہ ہمیں تو خدمت کا طریقہ سلیقہ نہیں آتا تو طریقہ اور سلیقہ بھی سکھا دے اللہ قرآن کی اشاعت کے لیے دین کی خدمت کے لیے ہمارے مال ہماری جانیں ہماری زندگیاں ہماری زبانیں ہمارے قلم قبول فرما لے اللہ مسلمانوں کو غلبہ نصیب فرما مسلمانوں کو پکے سچے مسلمان بننے کی توفیق عطا فرما یا اللہ اس درس میں جتنے بھی مرد اور جتنی بھی خواتین آئیں اللہ ان سب کو ایمان کے نور سے منور فرما رمضان وار کی برکتوں رحمتوں سے مالا مال فرما ان کا آنا سننا بیٹھنا سب قبول فرما اپنے فضل و کرم سے قبول فرما ربنا آتینہ حسنتم وفیل آخرتی حسنتم وادار ربنات سمیع العلیم متبا علی ناقنت طباء الرحیم صلی اللہ تعالیٰ رسور ہی و خیر خلقی سیدنہ و مولانا محمد و علی و صحبی ہی ولی بیتی اجمعین عامر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 تو اسلام کا نظریہ یہ ہے ہم کو نات بچوں کے لیے اسلحی کہانی اور بہت کچھ ڈبلو ڈبلو ڈاٹ دس قرآن ڈاٹ کام